میرے بھائی صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے ہم نے نماز اللہ سے قبول کروانی ہے اور قبول تب ہوگی جب ہم نماز ویسے پڑھیں گے جیسے اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلو کمار نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو کسی اور طریقے سے پڑھی جانے والی نماز کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے چلے کھڑے تو ہو گئے مان لیا ہم نے حدیث آ ہے جی مان لیتے ہیں ہم آخر اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں مان لیا جی حدیث کو اب کریں کیا کھڑے ہو کے میرے بھائی جیسے رکو میں کئی دعائیں آئی ہیں ایسے ہی قومہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں آئی ہیں اور بخاری مسلم کی روایات ہیں میں نیچے ابھی نہیں جا رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کبود کہ شریف کی روایات ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ترمندی شریف کی روایات ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں بخاری مسلم کی روایات ہیں ابھی میں نیچے تو گیا ہی نہیں تو میرے بھائی پہلی دعا کیا ہے ربنا نا الحمد ہمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ربنا اے ہمارے رب کسے کہتے ہیں جو خالق ہو مالک ہو رازق کو کائنات کے نظام کو چلانے والا ہو اور یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کو رب تو مکہ والے بھی مانتے تھے انہوں نے کچھ بزرگ بنا رکھے تھے کہتے تھے یہ بزرگ اللہ سے لے کر دیتے ہیں لیکن رب اللہ ہی ہے قرآن پاک میں موجود ہیں ساری باتیں ٹھیک ہے میرے بھائی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے کئی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالی نے ڈیوٹیاں تقسیم کر دی ہیں ان اس بزرگ کی قبر پہ جائیں گے تو بیٹا ملے گا بزرگ کی قبر پہ جائیں گے تو ملازمت ملے گی ادھر کہیں جائیں گے تو کیا ملے گا جناب وہ بارش مل جائے گی اور ادھر جائیں گے تو بھینس کا دودھ ملنا شروع ہو جائے گا میرے بھائی ہم نے بڑا ظلم کیا توحید کے ساتھ توحید کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے اور اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظالموں کو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے شرک کا ظلم جو کریں گے اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے توبہ کر لیں رشتہ داروں کو سمجھا لیں یہ شرک چھوڑ دیں میرے بھائی تو برہر ربان کل حمد اے ہمارے رب تیرے لیے ہی ہم دوسنا ہے تریفیں تیرے لیے ہی ہیں حمدن دن بہت زیادہ ہم دیں ہمد تیری تریفیں تیری تھوڑی نہیں حمدن دن کسی بڑی پاکیزہ مبارکن فی بڑی برکتوں والی اللہ اکبر اسی لیے میں میں کہتا ہوں نا کہ قرآن پاک کہتا ہے وما خلقت الجن وال اللہ کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اسی لیے دیکھیں نا اللہ ہم سے تعریف کروا رہا ہے اپنی ربنا ولق الحمد ہمبارکن فی اور دوسری حدیث بھی آتی ہے وہ کیا ہے اللہم مل و مل و مل من اللہ ملک الحمد مل السماوات و میل الردی و ملاشی بعد سے امباد و سنا صرف اور صرف تیری ہے تعریفیں صرف اور صرف تیری ہیں کتنی تاریفیں یا اللہ فرمایا مل السماوات اتنی تعریفیں کہ جن سے ساتوں آسمان بھر جائیں وہ مل العردی تیری اعلیٰ اتنی تعریفیں جن سے ساتوں زمینیں بھر جائیں تمن سے امبادیا اللہ تیری اتنی تعریفیں کہ جن سے وہ چیزیں بھر جائیں جن کو جن کو تو چاہتا ہے کہ وہ بھر جائیں اللہ اکبر یہ ہیں وہ کلمات جن سے رب راضی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی دعا کیسے قبول ہو اللہ کی ایسے ہم دو سنا بیان کریں آپ دعا سے پہلے تو میرا رب آپ کی دعا کیوں نہیں سنے گا اور تیسری دعا قومے کی تیسری دعا اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء و حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع عذل الجد من كل جد الله کی حمد و ثناء بیان ہو اللہ کے رسول سے سیکھیں میرے بھائی اور اللہ کے مقام کا کچھ اندازہ کریں ایک جھلک ملادہ کریں کہ نبی صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسے ایسے پیارے الفاظ سے حمد و سنا بیان کرتے ہیں پھر بھی کیا کہتے ہیں لاحی صنا کا اللہ میں تیری حمد و سنا کا حق ادا نہیں کر سکتا کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم کلمات کہنے کے باوجود اتنی لمبی لمبی نمادیں پڑھنے کے باوجود اتنے زیادہ روزے رکھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیری حمد و سنا کا حق میں ادا نہیں کر سکتا تیری ہم ویسے ہیں جیسے تو نے بیان کی ہے اللہ کی حمد و سنا کا حق ادا صرف اللہ ہی کر سکتا کوئی نبی تو میں اور آپ کیا چیزیں لیکن کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے آئیے کوشش کریں اللہم اے اللہ ربنا نا الحمد اے ہمارے رب تیری ہی تعریفیں ہیں ہم صرف تیری ہے کتنی مل السماوات ساتوں آسمانوں اے اتنی حمد و صنا جس سے ساتوں آسمان بھر جائیں وہ میل ارد جس سے ساتوں زمینیں بھر جائیں وہ ملش بعد اور وہ چیزیں بھر جائیں جو تو چاہے اہل ہمدو صنا کا عظمتوں کا حقدار کون ہے حق ما کال ابدو بندے جو ہم بیان کریں۔ ان کا حقدار کون ہے تو وکلونالب یا اللہ ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں اللہ کے رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کے سول نہیں دعا سکھائی کیا کہ ہیں؟ بندے ہیں آگے کیا اللہ اللہ علام آتی جو تے دے, دے اسے کوئی روک نہیں سکتا جو اللہ دینے پہ آئے اسے کوئی روک کوئی حکومت روک کوئی بادشاہ روک نہیں سکتا کوئی وزیراعظم روک نہیں سکتا کوئی نبی روک نہیں سکتا کوئی ولی روک نہیں سکتا کوئی فرستہ نہیں روک سکتا شیخ عبد القاد نہیں روک سکتے علی حجوری نہیں روک سکتے اجمیر والے نہیں روک سکتے اللہ جو چیز دے اسے کوئی نہیں روک سکتا ولا موقیہ لما مناتا یا اللہ جو تُو روک لے جس کے بارے میں تو فیصلہ کر لے کہ میں بندے کو نہیں دوں گا کوئی نہیں دے سکتا یا اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بارے میں تو فیصلہ کر لے کہ اس کو بیٹا نہیں دینا اس کو بیٹا کوئی نہیں دے سکتا نہ کوئی نبی دے سکتا ہے نہ کوئی ولی نہ کوئی بزرگ نہ کوئی فرشتہ کوئی نہیں دے سکتا لیکن ہم نے کیا کہا داتا صاحب میرے بھائی انصاف کریں نماز میں آپ یہ توحید بیان کرتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد دوگڑے بن جاتے ہیں نماز میں آپ نے کہا کہ یا اللہ جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا اور نماز کے بعد کہتے ہیں داتا صاحب داتا گنج بخش غوث اعظم یہ نام ہی صرکیاں ہیں باقی بات کے مسائل ہیں غس اعظم کا مطلب کیا ہے جی جی سب سے بڑھ کے فریاد رس سب سے بڑھ کے اللہ اکبر ابھی ہم کہتے ہیں مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہیں مسلمان ذلت و رسوائی کی, کی اتھا گہرائیوں میں کیوں گرے پڑے ہیں انسان کا نام رکھ رہے ہیں غو سے کیا کبھی اللہ کے رسول کے لیے بھی صحابہ کرام نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہیں آپ نے داتا نام رکھ دیا اور علی ہجویری کہہ دیں تو لوگ سمتے ہیں کہ جیسے ہم گنا کر رہے ہیں یعنی کہ ابو بکر صدیق کی باری آئے تو ابو بکر صدیق کہا جائے عمر فاروق کی باری آئے تو عمر فاروق کہا جائے عثمان کی باری آئے تو عثمان کہا جائے علی کی باری آئے تو علی کہا جائے شیخ عبداللہ دلانی کی باری آئے تو نہیں نہیں غو سے اعظم کہنا ہے نام نہیں لے سکتے علی حجمری کی باری آئے علی حجمیری نہیں کہہ سکتے داتا صاحب کہنا پڑے گا کیا مزاق کر رکھا ہے اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود میرے بھائی یہ ہے مسئلہ جس وجہ سے ہم زلیل و رسوا ہیں اور ایک وہ ہے جو یہ کام کرنے والے اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے رشتے دار یہ کام کرتے ہیں ہم انہیں روکتے نہیں ہیں ہمارے سامنے جملے کہے جاتے ہیں بولتے نہیں ہیں گونگے بہرے بن جاتے ہیں کہتے ہیں ناراض ہو جائے گا وہ ناراض ہوتا ہے کوئی بات نہیں یہ رشتہ دار ناراض نہ ہو میرے بھائی توحید کس نے پھیلانی ہے انبیاء کرام آ رہی اسلام کی طریقے پہ کس نے چلنا ہے یہ دعوت پیش کریں یہ تبلیغ کریں آپ کو پتھر بھی پڑیں گے جوتے بھی پڑیں گے گالیاں بھی دی جائیں گی میٹھی میٹھی دعوت جب آپ دیں گے جب آپ غوث آدم کہنے سے نہیں روکیں گے داتا کہنے سے نہیں روکیں گے پھر آپ کی دعوت میٹھی ہے پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب آپ لوگوں کو صاف صاف کہیں گے کہ قبریں پختہ نہ بناؤ قبروں کے اوپر چادریں نہ چڑھاؤ قبروں کے اوپر محلات تعمیر نہ کرو قبروں کے اوپر کچھ نہ لکھو قبروں کا طواف نہ کرو قبروں کو بوسے نہ دو قبروں کو رکو سیدے نہ کرو قبر والوں کے نام غو سے آدم نہ رکھو انہیں مشکل خشال نہ کہو انہیں حاجت روا نہ کہو یا علی مدد کا نعرہ نہ لگاؤ یا رسول مدد کا نعرہ نہ لگاؤ یا غو سے آدم مدد کا نعرہ نہ لگاؤ تب آپ کو جوتے پڑیں گے پتھر پڑیں گے خون نکالا جائے گا قتل کیا جائے گا جلایا جائے گا اور تب آپ جان لیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا تو کا تو میرے بھائی یہ ہے توحید یہ ہے دعوت و تبلیغ یہ پیش کریں آپ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرنے ہیں ایسا مسئلہ بیان نہیں کرنا جس سے کوئی ناراض ہو جائے تو ایسی دعوت و تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہرحال میری بھائی یہ ہے کوما میں دعائیں جو دو آپ نے پڑھنی ہے کیا کہہ رہے ہیں اس دعا میں آپ کل اللہ ملامت ولاموق علما مرات اور آخری جملہ سنے کتنا شاندار ہے ولادل جدی منکل جد یا اللہ تیرے سامنے کسی مقام و مرتبہ والے کو اس کا مقام و مرتبہ فائدہ نہیں دے سکتا ولا کوئی نفع نہیں دے سکتا ولا ین فاؤ من جدی کوئی جتنا بڑی م... بڑے مقام و مرتبہ والا ہو تیرے سامنے اس کا... اس کو اس کا مقام و مرتبہ فائدہ نہیں دے سکتا جب اللہ عذاب دینے پہ آئے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی جناب فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو لاگنی ان کی من اللہ سیاح اللہ کے سامنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا یہ کون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں آج ہم نے فاطمہ رضی اللہ علا کو بھی معبود بنا دیا ہے جناب فاطمہ سے بھی مدد مانگی جاتی ہے ان کو بھی مشکل کشا سمجھا جاتا ہے حاضر لوا سمجھا جاتا ہے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ جو دنیا میں مجھ سے مانگ رہا ہے مانگ لو کیا روز میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کہا گیا نفسی نفا اے اللہ کے رسول آپ لوگوں سے کہ دیں میں تو اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں لی نفسی لی نفسی فرمایا میں اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میرے بھائی کوئی اور نہیں پڑھ رہا قرآن میں ہے یہ سب کچھ کاش ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں قرآن کی تفسیر پڑھیں قرآن کا مطالعہ کریں اللہ کا کلام ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ترجمہ نہیں پڑھنا تفسیر نہیں پڑھنی کہیں گمراہ نہ ہو جائیں اسی لیے تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود قرآن پاک جو پڑھنے کے لیے نازل ہوا غور و فکر کرنے کے لیے نادل ہوا اس سے روکتے ہیں مسلمان روکتے ہیں کہتے ہیں قسم اٹھا لو ریشم کے گلاب میں لپیٹ لو لیکن پڑھنا نہیں ہے ترجمہ نہیں پڑھنا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی تو میرے بھائی یہ نماز کے تعلق سے چند گزارشات تھیں چونکہ سوال بہت زیادہ ہیں اس لیے میں یہیں پہ درس کا اختتام کرتا ہوں کل انشاءاللہ ہماری گفتگو شروع ہوگی صحیح کے تعلق سے اور شاید کوشش کریں گے کہ کل نماز کا موضوع ختم ہو جائے یہ بھائی کا سوال یہ ہے نمازی کے آگے گزرنا